انَََََََ الحمدلّہسلام عل رسول اللہ اما بعد فاضب بالله من شعیفان الرجیم یس عن الخمر قل اثم کبیر للناس و قل پلفی ہما اِسم القبیرم و مناف الاس و اسما وَيَسْأَلُونَكَ یس اللون کا مادا الفقون يُبَيِّنُ اللَّهُ کزال الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَسْأَلُونَكَ کرون یس علونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انلقمر شراب کے بارے میں ولمی سر اور جوئے کے بارے میں قل کہہ دیجئے فیما ان دونوں چیزوں میں اسم القبیر بڑا گناہ ہے وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں وہ اسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبرو بہت بڑا ہے من اہما ان کے نفع سے ان کے فائدے سے ویسعل کا اور سوال کرتے ہیں آپ سے ماضا الفقون کیا خرچ کریں وہ قل العف کہہ دیجئے جو زائد بچے غزالِ اسی طرح يبير اللہ بیان کرتا ہے اللہ لقوم الآیات تمہارے لیے آیات تاکہ تم تطف غور کرو غور و فکر کرو یہ اگلا جملہ جو ہے نا جی اگلی آیت میں فت دنیا بلآخرہ وہ بھی اسی سے متعلق ہے اگرچہ گول آیت کے بعد یہ اللفظ ہیں لیکن وہ اسی آیت سے متعلق ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو فد دنیا بالآخرہ دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں یہ شراب کی حرمت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں تدریجن ان میں سے یہ پہلا حکم ہے کہ جو شراب کے بارے میں نازل ہوا اور جس کے ساتھ ذہن سازی کی جا رہی ہے فطری تقاضوں کو سامنے رکھ کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ شراب کیا ہے اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے تو یہ پہلا حکم ہے فوری طور پر ایک آغاز میں ہی حرمت کا حکم نہیں آیا منع نہیں کیا گیا بلکہ پہلے ذہن سازی کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر حکم کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ فطرت کا بھی خالق ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتوں حاجتوں اور ان کے ان کی ذہنی نفسیاتی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے تو اس کا اپنا اسلوب ہے اس نے مختلف کاموں کو مختلف طریقے سے کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ بعض احکام کو اس نے تدریجاً جن نازل کیا ہے تو ان میں سے ایک شراب کی حرمت کا حکم بھی ہے تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ اس سلسلے کی پہلی آیت ہے جو نازل کی گئی فرمایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر ول شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں شراب اور جوا یہ دو چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہے خمر کسے کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن خمر و کل حرام کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے جو انسان کی عقل کے اوپر حاوی ہو جائے یہ خمر اس کو کہتے ہیں خمار سے ہے یعنی ذہن کے اوپر ایسا خمار طاری ہو جائے ایسی ایسا انداز بندہ اختیار کرے کہ وہ اپنی عقل اور فہم جو ہے وہ پورے طور پر استعمال نہ کر سکے اس کی عقل پر اس کی سوچ سمجھ کی صلاحیتوں پر اگر خمار آ جائے کوئی چیز واقعہ ہو جائے کوئی اثر ہو جائے تو ایسی چیز جو انسان کی ان خوبیوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے ایک نشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو خمر کہتے ہیں یہ تعریف ابن عمر کی روایت کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کی ہوئی تعریف ہے پھر فرمایا وکُ الوم کے حرام ہر نشہ آور چیز جو ہے کہ وہ حرام ہے ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو انسان کی خوبیوں کو متاثر کریں ہاں جی انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صلاحیتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک عقل ہے انسان کی سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے حق کو قبول کرتا ہے اور باطل کو رد کرتا ہے تو یہ عقل ہی یہ کام کرتی ہے فیصلہ کرتی ہے تو اتنی اعلیٰ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی جو ان کو باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اگر کوئی چیز اس عقل کو ہی اس قدر متاثر کر دے کہ وہ بالکل جانور بن جائے وہ بہت پست ہو جائے تو ایسی چیز انسان کے لیے کسی شکل میں بھی پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسکرات کو ایسے نشہ آور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ کلو مسکرن حرام مسکر چیزیں جو ہیں نشہ آور چیزیں جتنی ہیں یہ حرام ہے ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ دوائی کے اندر بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دوائی کے لیے استعمال کرے دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر موت کا خدشہ ہو یہ ڈر ہو کہ بندہ بندہ زندہ نہیں رہے گا جی اور فمنست غیر باغل بلا عادل یعنی اس اضطرار میں اس مجبوری میں کیا ہے کہ زندگی جانے کا موت کا خطرہ ہے اگر یہ کیفیت ہے بھوک اتنی شدید ہے تو اس بھوک کی وجہ سے تو خنزیر کا گوشت کھانے کے بھی بہت تھوڑی مقدار میں جس سے بندہ زندہ رہ سکے اور موت سے بچ سکے حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دی لیکن بھوک کی وجہ سے دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری کے لیے بھی حرام چیزوں کا استعمال جو ہے وہ درست ہو گیا بعد لوگ اس سے گنجائش نکالتے ہیں حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے سمجھا گئی ہے اللہ اکبر اچھا بندہ جو ہے انسان اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا عادی بنا لیتا ہے کہ بعد لوگ کچلا استعمال کرتے ہیں ان کو ہوتا ہی کچھ نہیں تو انسانی جسم جو ہے یہ آدی بن جاتا ہے چیزوں کا ہاں جی شراب کا آدی بن جاتا ہے تو <laughs> یہ جتنے ہیروئن کھانے والے نشہ کرنے والے سمجھا گئی یہ آدی ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ اپنے آپ کو اچھا پھر وہ ایسا لگ جاتا ہے کہ بندہ اس کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے مطلب اس کو آرام نہیں آتا اس کو اس کا مطلب کوئی کام نہیں کر سکتا تو یہ انسان عادی بنا لیتا ہے ان چیزوں کا تو جو عادی بنا لے اور ایسی عادت غلط چیزوں سے غلط چیزوں کے حرام چیزوں کے استعمال سے اگر کوئی چیز اپنے انسان اپنا لگا لے اور اس کی عادت بن جائے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ اس کے لیے حلال ہو گئی اگر یہ نشاور تھی اور اگر یہ بعض لوگوں کو شراب پی کے وہ صحیح کام کر غریب کا خون پینا بڑا جرم ہے شراب پینا تو جرم نہیں ہے اور ظالم جس رب نے غریب کا خون پینا حرام کیا ہے اسی نے شراب پینا بھی حرام کیا لیکن کسی ایک چیز کو آپ اپنے اوپر حلال قرار دے لیں اور دوسری کو حرام قرار دے لیں اور پھر اس کو موازنہ کر کے اپنا اعزاز بنائیں ہاں جی یہ کس قدر جرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اللہ اکبر یہ یہ چیزیں جو انسان کی عادت بن جاتی ہیں بات چیزیں تو یہ مسکرات جتنی ہیں نا جی وہ سب کی سب حرام ہیں اللہ اکبر ولمیسر میسر جوا جوا یسرن سے ہے یسرن کا معنی آسان جو آسانی سے جس کے ذریعے مال حاصل ہو جائے انسان دولت مند بن جائے بیٹھا بیٹھا شرط لگاتا ہے شرط لگانے سے ادھر انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو میچ کے اندر شرط لگ جاتی ہے اور شرط سے ایک اتفاق سے کوئی ملک جیت گیا جس کے بارے میں اس نے شرط لگائی تھی اب اس کو کروڑوں روپیہ مل جاتا ہے اس شرط کی وجہ سے ہے جی یہ جوا ہے کوئی اس نے محنت نہیں کی की کوئی مشقت نہیں کی سمجھا شرط لگائی اور جناب وہ تو اتفاق ہے نا کہ بھئی یہ یہ یہ ملک جیت گیا یہ فلاں ٹیم جیت گئی اور اس کو جناب اتنے پیسے مل گئے تو یہ آسانی سے مل جاتے ہیں اسے کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی نہ مزدوری کرنی کچھ بھی نہیں کرتا بیٹھا بٹھایا شرطیں لگانے سے اسی طریقے سے یہ جتنی لاٹریاں نکلتی ہیں لاٹری لاٹری جانتے ہیں نا یہ بھی جوئے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے گھوڑے, گھوڑے دوڑاتے اس پر شرطیں لگا لیتے یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی سمجھا گئی جوئیں کی کہ یہ باقاعدہ ایک پیسے کمانے کا ہمیشہ ذریعہ رہا ہے آج بھی دنیا کے بڑے بڑے جوئے باز یہ کام کرتے ہیں اور یہودی اس میں بڑے پیش پیش ہوتے ہیں ہندوؤں نے اس کے لیے بڑا بڑا اپنا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے تو مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی یہ جوا جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کو حرام قرار دے دیا جوا صحیح نہیں ہے سمجھا گئی ہاں جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل فی ہے اسم الکبیر اے نبی آپ کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں شراب میں بھی اور جوئے میں بھی اسم کبیر بڑا گناہ ہے بڑا گناہ ہے شراب میں بھی گناہ ہے جوئے میں بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے لیکن اس کے ساتھ فرمایا وامنا فی الناس لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں بیٹھے بٹھائے پیسے آ جاتے یہ فائدے والی بات ہے سمجھ آ گئی لوگوں کو شراب جو ہے وہ کچھ فائدہ دے جاتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا بعد لوگوں کو واقعی وہ کہتے ہیں جی ہماری طبیعت بڑی اچھی ہو جاتی ہے راحت مل جاتی ہے جس طرح بعض لوگوں کو پیپسی پی کے ذرا اچھا محسوس ہوتا ہے تو وہ عادت بنا لے نا بندہ جس چیز کی عادت بنا لے تو بعض لوگوں کو شراب پی کے وہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کا کھانا صحیح عظم ہو جاتا ہے ان کی طبیعت بڑی ٹھکانے آ جاتی ہے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی کام کرنے کی صلاحیت بڑی بڑھ جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ فائدے ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے اندر تو لیکن فرمایا و اسم ہوما اکبر من منف اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کی ہے کہ بھئی تمہارے رب نے ایک چیز کو گناہ قرار دیا ہے تمہیں اس کے اندر فائدے بھی نظر آتے ہیں اگر تم مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کا دین مانتے ہو اللہ کا حکم مانتے ہو اللہ کا کو اپنا رب تسلیم کرتے ہو کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے تمہیں حکم دیتا ہے اس کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے ہاں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس مہما اکبر من منف ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اچھا یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے یہ نہیں کہا کہ ان کا فائدہ ان کے نقصان سے زیادہ ہے یہ نہیں بات کہی ہاں جی اگر یہ موازنہ ہوتا نا کہ بھئی شراب جوا ان کے فائدے اور ان کے نقصانات ان کا موازنہ کرو اللہ تعالیٰ نے موازنہ فائدہ اور نقصان کا نہیں کیا ہے موازنہ کس بات کا کیا ہے اکبر من ان کا گناہ ان کے گنا سے ان کے فائدے سے زیادہ ہے یہ, یہ اللہ تعالیٰ نے موازنہ کر کے بات کہی ہے اس سے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو چیز تمہارے رب نے گناہ قرار دے دی تمہارے لیے ناجائز بنا دی اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہ پسند نہیں کی جو چیز اللہ بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا اس کو روکتا ہے اور جس کو روکتا ہے اس کا کرنا گنا ہے جس طرح جو چیز اللہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے پھر اس کا حکم دیتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے نیکی ملتی ہے سمجھ نا اسی طرح بعض چیزوں کو اللہ تعالی بندوں کے لیے نہ پسند کرتا ہے جب ناپسند کرتا ہے تو پھر ان کے اس چیزوں کے رکنے کا حکم دیتا ہے نہیں نہیں ان کو نہیں استعمال کرنا اگر وہ کرے گا تو اس کو گناہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کا ذکر کیا یہاں یعنی دونوں کا موازنہ کہ گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے یہ ایمان کے حوالے سے دعوت دی جا رہی ہے بات یہ واضح کی جا رہی ہے کہ جس جو چیز گناہ ہے اگر اس میں کتنے بھی فائدے کیوں نہ ہوں بندہ فائدوں کی نفع نفے کی لمبی فہرست لے کے بیٹھ جائے کہ اس کے اندر یہ یہ نفع ہیں یہ نفے اتنا مال ملے گا اتنا دنیا میں قوت ملے گی فلام ملے گا فلام ملے گا سمجھا گئی جتنے بھی فائدے ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ قرار دے دیا تو اللہ کے گناہ کہنے کے بعد اس کے فائدوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی یہ بات یہاں کہی ہے چاہے کروڑوں کا فائدہ ہو اربوں کا فائدہ ہو ایک چیز گناہ ہے ختم سود ہے سودی کاروبار کرتے ہو جی ہم نے ملکوں کے ساتھ کام کرنا ہے اس کے اندر جناب ہم اتنا کما سکتے ہیں اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں یہ جتنے آج کل یعنی معاشی ماہرین ہیں سب یہی دلیلیں دیتے ہیں سود کے قائم رکھنے کے لیے یہی باتیں کرتے اس کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی اس کے بغیر دنیا سے کاروبار نہیں ہو سکتا ہاں جی ہم دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے تو اس لیے یہ ضروری ہے جب سود حرام ہے گناہ ہے چاہے فائدہ اربوں خربوں کا ہو گناہ کے مقابلے میں اس فائدے کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے روک دیا ختم جو بھی ہے ہمیں ہم نہیں اس کے قریب جائیں گے یہ ایمان والی سوچ ہے یہ اللہ کو رب مان کے اپنے آپ کو مکمل اس کی بندگی کے اندر دے کر اس کی اطاعت کی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ تربیت ضروری ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے اس کے اندر تمہیں کتنے بھی فائدے نظر کیوں نہ آئیں جب وہ گناہ ہے تو چھوڑ دو اس کو اس کی طرف بالکل توجہ نہ کر. اس میں بالکل دلچسپی نہ لو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس اکبر من منف اہما ماذا یس کا فقون میں نے بتایا نا آپ کو یہ شراب کے سلسلے میں پہلی آیت ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لا تقرب الصلاۃ وانتم ان تم سکارا حتٰ تالما تقو بھئی جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو جس چیز سے یہ کیفیت بن جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہ رہے کہ تم کیا کیا رہے ہو ہاں؟ یہ نشے کی حالت اور اس نشے کی وجہ سے تمہیں یہی نہیں پتہ میں سورف فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ نہیں پڑھ رہا تھا کیا کر رہا تھا رکوع میں تھا سجدے میں تھا تشاہد میں تھا ظاہر ہے مشکل چیزوں کا یہی اثر ہے نینی انسان اس کے حواس جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں تو فرمایا نماز نماز پڑھو تو نماز کی حالت میں ان چیزوں کے بالکل قریب نہ جاؤ اس سے بھی کیونکہ نماز اللہ کا کتنا پسندیدہ عمل ہے جو چیز نماز کو نقصان دیتی ہے یعنی نماز کے اندر جس چیز کی مداخلت ہے تو وہ چیز کیسے ہمارے لیے فائدہ بخش ہو سکتی ہے دوسرے حکم میں یہ ذہن بنایا پھر آخر میں فرمایا ان عمل خمر وول میسر وول انصاب وول عمل الشیفان فج پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر پابندی لگا کے روک دیا یہ آخری حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالان ہو جب یہ حکم آیا تو ابن کثیر میں ہے کہ اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ کوئی ایسا حکم نادل کر دے کہ جو شافی حکم ہو اور معاملہ مکمل ہو جائے ہاں جی پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل کی انم الخمر والمیسر میسر والازلام اسلام یہ دو تین آئےتے ہیں آخر میں فہل ان تم منتح کیا باز آتے ہو تم کیا اس کو فج تنو ہو اس کو چھوڑ دو آگے فرمایا فہل انتم منتہون کیا تم باز آتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے انتہائی انتہائی یا اللہ ہم نے چھوڑ دیا یا اللہ تو یہ اس حکم کو انہوں نے ہر شافی قرار دے کر کہا سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بعض چیزیں بیان کرتے تو اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں آیتیں بھی نادل فرماتے یہ کسی صحابی کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان سے نوازا تھا تو یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ ذن سازی کی گئی ہے فوری طور پر منع کرنے کا یا حرام کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ذہن سازی کی اس حوالے سے یہ پہلا حکم ہے آگے فرمایا بس القا مادفکون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں کیا چیز خرچ کریں کل الف کہہ دیجئے جو زائد بچے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں حافظ صاحب نے حافظ عبدالسلام صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا وہ یہ کیا ہے قل العف کہہ دیجئے کہ جو سب سے بہتر چیز ہو وہ خرچ کرو جو تمہارے پاس سب سے اچھی چیز ہو تو یہ دونوں ترجمے اس کے لغت میں بھی ہیں تفسیر کی کتابوں میں بھی کیے گئے ہیں مختلف مفسرین نے یہ دونوں ترجمے کیے ہیں اور دونوں تفسیریں اس کی کی ہے یعنی قل العف سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جو سب سے اچھی چیز تمہارے پاس ہو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے وہ خرچ کرو اس جس طرح دوسری جگہ پر فرمایا لن تنال البرحطا تنفکو مماتون من منشی فن اللہ بھی علیم کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند تو اسی معنی کے اندر پھر آ العفو آ کو لایا گیا ہے ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے اور دوسری تفسیر بھی کی ہے اور وہ کیا ہے قل الف جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اب زائد سبحان اللہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ایک آدمی اپنی ضرورتیں اتنی پھیلا لیتا ہے اتنی بڑھا دیتا ہے ہاں جی اپنا دائرہ اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ بچنا تو درکنار وہ اگر کروڑوں کمائے تو کروڑوں ہی خرچ کر دیتا ہے لاکھوں کماتا ہے تو لاکھوں ہی خرچ کر دیتا ہے حتیٰ کہ ہر مہینے کے اخیر میں مفروض ہو جاتا ہے ہاں جی یہ آپ نے بڑے بڑے صنعت کار دیکھے یہ جتنے صنعت ہیں تقریباً بڑے بڑے تاجر ہیں یہ اکثر مقروض رہتے ہیں اکثر مقروض رہتے کسی سے بات کرو میرا خیال ہے پاکستان کا سرمایہ داروں میں سے ایک بڑا سرمایہ دار ہے اس کے ذمے بھی دیکھ لو کاروبار کے کھاتے نکال کے یہ مقروض نظر آئے گا یہ مقروض ہوگا اسی طریقے سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا یہ سرمایہ دار اللہ تعالیٰ محب... یہ سرمایہ دارانہ نظام ہی اس قسم کا ہے ملک مکروض بندے مکروض کہ انہوں نے اپنے دائرے اتنے وسیع کر لیے ہوتے چاہے کاروباری انداز ہو یا گھر کا رہنا سہنا ہو تو یہ اپنے سلسلے اتنے وسیع کر لیتے ہیں اتنی ضرورتیں بڑھا دیتے ہیں کہ لاکھوں آئے کروڑوں آئے وہ جس طرح نہیں بھرتا اس طرح ان سرمایہ داروں کے پیٹ بھی نہیں بھرتے حقیقت کنواں ہے نا اس میں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ پتہ نہیں کدھر گیا بالکل اسی طرح ان لوگوں کا حال ہوتا ہے تو یہ دنیا دار جو ہے نا یہ دنیا داروں کا حال ہے مسلمان تو بچ بچ کے بچ بچ کے خرچ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم خرچ کرنے کا حساب اللہ تعالی کے سامنے دیں گے ہاں جی اس لیے فضول خرچی نہیں کریں گے ضرورت سے زیادہ نہیں خرچ کریں گے اپنا دائرہ نہیں زیادہ وسیع کریں گے ہاں جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو جو مال تیرے مال تین ہیں جو کھایا اور ختم کر دیا جو پہنا وہ سیدھا کر دیا اور پھر جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہ کھانے میں بھی سادگی پہننے میں بھی سادگی ہاں جی اور مکان بنانے میں بھی سادگی ظاہر ہے کہ جس نے سستا سا مکان بنا لیا ضرورت کے مطابق اپنا گھر بنا لیا اس کے چار پانچ بچے ہیں سمجھا گی ان بچوں کے لیے بیویوں کے لیے اس نے گھر بنا لیا تو انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہوگا لیکن جس نے گلبرگ میں ڈیفینس میں بیرئر ٹاؤن میں ایکڑوں کی کوٹھیاں بنانی ہیں اور پھر ظاہر ہے کروڑوں روپیہ اس کی جگہ خریدنے کے لیے بلکہ اب تو اربوں کے اندر پلاٹ بکتے ہیں کروڑوں میں نہیں بکتے ہاں جی جب اربوں کے اندر پلاٹ بکتے ہیں پھر کروڑوں ان کے بنانے میں خرچ ہوتا ہے پھر لاکھوں ہر مہینے اتنے بڑے گھر میں رہ کر چھوٹی سی گاڑی تو نہیں ہو سکتی پھر یہ تو یہ تو اس کوئی اس میں سیٹی نہیں آتی سمجھا تو اس کے تقاضے اتنا پھیلاؤ کر لیتے ہیں اتنا ضرورتیں وسیع کر لیتے ہیں کہ صدقہ بیچارہ کہاں آتا ہے پھر وہاں سمجھ گئے بلکہ جب بھی بات کرو جی مخروض ہیں جی مخروض ہیں جی دعا کرو جی اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے جی ان کو انکم, انکم ٹیکس نہیں چھوڑتا ان کو کسٹم نہیں چھوڑتے سمجھ گئے یہ اور ان کے مقدمے ہاں مقدمے نہیں ان کو چھوڑتے یہ نہیں مسئلے چھوڑتے پھر بیماریاں پڑ جاتی ہیں بیماریوں کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا ظاہر ہے بیماری کا علاج دوسرے ملکوں میں جا کر ہوتا ہے پھر وہاں علاج بڑا مہنگا ہے سفر کا خرچ بڑا زیادہ ہے تو یہ جو مصیبت ہے نا طرح پھیلا لینا اپنے آپ کو ہاں جی بھائی پاکستان میں تو اگر بیمار ہے دل کا آپریشن کروانا ہے پاکستان میں کرا لے چند لاکھ کے اندر ہو جائے گا اور انگلینڈ میں امریکہ میں کروائے گا تو تور جا کر آپریشن تو وہی ہونا ہے پتہ نہیں تو نے بچنا ہے کہ مرنا ہے مرنا بچنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس کو پاکستان میں سکون نہیں ملے گا اس نے اپنے آپ کا اپنا اسٹینڈرڈ لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا بڑا بنا لیا کہ جناب اس کا فلاں ملک کے اندر علاج ہوگا اس نے اپنا اتنا اب اتنا خرچ جب یہاں ان چیزوں کے اندر ہوگا تو پھر تو کے پاس بچے گا کیا تو یہ زائد, زائد ضرورت سے زائد اس کا تعلق بندے کی ایمانی حالت سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب کیا دلائی ہے اس کے اندر کہ بھائی اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم سے کم رکھو تاکہ صدقے کے لیے بھی مال بچے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو صدقہ پیش کر سکو یہاں نفلی صدقے کی ترغیب ہو رہی ہے فرض زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی تو انسان کو اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ ایسا بنانا چاہیے اپنی ضرورتوں کا دائرہ اس طرح پھیلانا چاہیے اور اس طریقے سے اس کے اندر سسٹم سیٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم اپنی ضرورتوں پر خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے سمجھ آ گئی تو یہ ترغیب ہے گویا کے ترغیب ہے اچھا یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے یہ ایک ہوتے تھے قرآن مجید کے بڑے ماہر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ہم تو ہی کرتے ہیں دنیا سے چلے گئے تو وہ آج پڑھ کے نہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلِ العف ہاں جی جو زائد ہے اس کا مطلب ہے جو زائد ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں تو اس سے وہ معنی یہ نکالتے تھے کہ اشتراکیت کا جو نظام ہے نا کیمونزم ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے تو اس کا نام انہوں نے اسلامی اشتراکیت رکھا ہوا تھا ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے وہ اسلامی اشتراکیت اس آیت سے نکالا کرتے تھے ایسے ہی اور بڑے بڑے ماہرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے اشتراکیت کا ایک پورا نظام وضع کیا ہے اشتراکیت کیا ہے بھائی اشتراکیت یہ ہے کہ سرمایہ کا کی ملک آپ کی نہیں ہے سرمایہ جو ہے وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ آپ کا ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے اور موجودہ دور میں اجتماعی نظام کی شاندار شکل جو ہے وہ حکومت ہے حکومت کا حق ہے کہ وہ اموال کی ملک اس کے ہاتھ میں ہو اور بس تمہیں اپنی ضرورت کے مطابق ملے انسان کو اس کے کتنے بچے ہیں اس کے اس کا کتنا خرچہ ہے اس کے حساب سے اس کو ملے باقی ملک جو ہے وہ انسان کی ذاتی نہیں ہونی چاہیے مالک جو ہے وہ حکومت ہونی چاہیے اس کو اشتراکیت کا نظام کہتے ہیں سمجھا گئے سوشلزم بھی اس کا ترجمہ ہے اور اس کی مکرو شکل انتہائی شکل کیمونزم ہے کیمونزم میں تو پھر صرف سرمایہ ہی حکومت کی ملک نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز ہی حکومت کی ملک ہو جاتی ہے جس گھر میں تم رہتے ہو یہ گھر بھی حکومت کی ملک ہے جس بیوی کے ساتھ نکاح کرتے ہو یہ بیوی بھی حکومت کی ملک ہے وہ تمہیں صرف استعمال کے لیے دے گی تمہیں بیویاں بھی صرف استعمال کے لیے ملیں گی حکومت کی طرف سے گھر بھی استعمال کے لیے ملیں گے سمجھ آ گئی اور ہر چیز اس اس کو کمیونزم کہتے ہیں اس کو کمیونزم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو کمیون کمیون کا ایک سسٹم ہے اجتماعیت کا ایک سسٹم ہے اور کسی کسی کی کوئی ذاتی حیثیت ہے ہی نہیں اس کو کمیونزم کہتے ہیں لاہور پر اور صرف سرمایہ کی حد تک اگر یہ چیز محدود ہے تو اس کو اشتراکیت کہتے ہیں ہاں جی تو بعض ہمارے مولوی حضرات جو کیمونزم کو یا اشتراکیت کو یا سوشلزم کو بہت پسند کرتے تھے اب بھی ہیں اب بھی ہیں لیکن دب گئے جب سے روس کو شکست ہوئی اور یہ سوشلزم کا جنازہ نکلا تو اب وہ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے اشتراکیت کے نام سے کوئی فلسفے بیان نہیں کرتے لیکن ہیں ضرور ابھی بھی اس کماش کے لوگ ملکوں کے اندر ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہیں تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد ہو وہ تمہارا نہیں ہے ہاں جی وہ کس کا ہے پھر کہ وہ کہتے ہیں وہ ایک اجتماعی نظام ہے اجتماعیت کی بہترین شکل حکومت ہے حکومت اس کا حق رکھتی ہے حکومت کی یہ ملک ہے یہ اس عیت سے استدلال کرتے ہیں کہ بھائی سو فیصد غلط ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں رکھا ایسے بیوقوف ہیں کہ بھئی اگر تم یہ کہو کہ ضرورت سے زائد ضرورت سے زائد بھئی پہلے تو سرمایہ داروں نے نا صحیح علاج کیا ان کا وہ اپنی ضرورتیں اتنی پھیلاتے ہیں وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کو یہ دو انتہائیں ہیں ہاں دو انتہائیں ہیں سرمایہ دارانہ نظام ایک انتہا ہے انہوں نے وسیع ترین اختیارات بندوں کو دے دیے کوئی پابندی نہیں ہے سرمایہ حاصل کرنے کی سرمایہ کو خرچ کرنے کی کوئی پابندی سرے سے ہے ہی نہیں جیسے چاہو کر لو کرپشن کر لو حق مار لو کسی کا حق غصب کر لو جو چاہو کر لو جتنا چاہو نفع بڑھا لو یہ سارے یہ سرمایہ دارانہ نظام میں یعنی ایسی آزادی کا تصور ہے کہ جس سے باقی لوگوں کا سب کچھ بھی انسان لوٹ لے تو اس کو حق حاصل ہے لوٹ کھسوٹ کا یہ سرمایہ دارانہ نظام بنایا گیا اس کے مقابلے میں اشتراکیت کا نظام بنایا گیا یہ دونوں انتہائیں ہیں اسلام ایسا متوازن نظام دنیا کے اندر پیش کرتا ہے بھئی کماؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمانے کی آزادی دی ہے خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرچ کرنے کی آزادی دی ہے لیکن اللہ نے حلال حرام کے ضابطے مقرر کر دیے ہیں کمانے پر اللہ نے حلال حرام کے ضابطے مقرر کر دیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے سمجھ آ گئی ضابط مقرر اسی طرح خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حد بندیاں کر دیں کہ یہ فلاں فلاں فلاں فلاں چیزیں ان کے اوپر تم خرچ کرو ہاں؟ بیوی نوکر فرمایا یہ چیزیں تیرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے قرآن مجید نے وضاحت فرمائی ہے تو خرچ کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ایمان اور اسلام کے لیے بہتر ہے اس کے آخرت کے حساب کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پابندیاں کمانے پر بھی اور خرچ کرنے پر بھی اللہ نے وہ پابندیاں لگا کے ان پابندیوں کے اندر ایک مسلمان کو اجازت دی ہے یہ ہے اسلام کا نظام سمجھا اچھا اب جو ہے قل العفو کے جو زائد بچے بھائی زائد زائد بچے گا تو خرچ کون کرے گا اس کو خود اختیار دیا ہے کہ تو نے خرچ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ حکومت نے زبردستی تیرے مال پر قبضہ کر لینا ہے تیرے بینک سے کہ خود بخود اس نے اپنے قبضے میں چیزیں لے لینی ہیں اس کے اندر تیرا اختیار ہی کوئی نہیں اگر بندے کا اختیار ہی کوئی نہیں تو پھر اس کو ادر کیسا اجر تو اس کو اسی بات کا ملے گا جو اپنی پسند کے مطابق وہ اپنا عمل خود کرے گا یہ صدقہ انسان کا عمل ہے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے دینا پسند کرتا ہے وہ اپنے اوپر کم خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے صدقہ زیادہ کرتا ہے اپنی آخرت کا کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے یہ نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے تو اگر وہ زائد ضرورت سے ایک تو وہ ضرورت محدود رکھے گا اور اس کے اندر خرچ کم کرے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں زیادہ یعنی توجہ کرے گا تو اگر اس کے پاس ہوگا وہ مالک ہوگا تو خرچ کرے گا نا اگر وہ مالک ہی نہیں ہے اس کا حق ہی نہیں ہے جو اشتراکیت والے کہتے ہیں اور ہمارے بعض یعنی اشتراکیت کے مسلمان ماہرین نام نہاد مسلمان جو ان چیزوں کو قرآن کریم کی آیات سے استدلال کر کے کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ان بیچاروں کا جب خود حق ہی نہیں ہے تو ان کو پھر اجر نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی صدقہ نہیں ہے گویا کہ صدقہ ختم سارا نظامی اسلام کا باطل قرار دے دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی غلط چیز ہے کچھ بات سمجھ آئی آپ کو نہیں سمجھ آئی ہاں ہاں میں ان چیزوں کی وضاحت ذرا زیادہ کرتا ہوں جو عام طور پر آپ کو کتابوں کے اندر پڑھنے کے لیے کم ملیں جی جو چیزیں ماشاءاللہ موجود ہیں یعنی تفسیروں میں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو بھی کتاب پڑھیں گے حفصاحب کی کتاب پڑھیں دوسری پڑھیں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات مل جائیں گی لیکن جن چیزوں کے بارے میں زیادہ ہمارے ہاں کتابوں کے اندر نہیں پھر ان میں تھوڑی وضاحت زیادہ ہو جاتی ہے اللہ اکبر تو دونوں معنے انشاءاللہ قل العفو العفو سے ایک مراد ایک معنی کہ جو سب سے اچھی چیز ہے تمہارے پاس وہ پسند کرو کہ وہ اللہ کے لیے ہاں یہ معنی بھی صحیح ہے اور دوسرا جو تمہاری ضرورت سے زائد بچے جو تمہاری بیوی ہے بیوی پر خرچ کرو بچہ ہے بچے پر خرچ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس یہ دینار ہے آپ نے فرمایا تو اپنی ذات پر خرچ کر اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس دوسرا دینار بھی ہے آپ نے کہا اپنی بیوی پر خرچ کر پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تیسرا دینار ہے آپ نے فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کر پھر اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس چوتھا بھی دینار ہے پھر آپ نے فرمایا تو جہاں چاہے خرچ کر یہ ایک قاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خرچ کرنے میں بھی بیوی بچوں کا حق پہلے سمجھ یہ تو فرض ہے نا انسان جب کسی کو نکاح کر کے بیوی بنا کر اپنے گھر میں لے کے آتا ہے تو اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بعضوفی ادرات سمجھ آ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور جناب وہ باہر بڑا صدقہ دے رہے ہیں جی بڑا یہ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے سمجھا گی؟ اس میں بھی اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے تو یہ تو فرض ہے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ان کا نان و نفقہ یہ تو فرض ہے اگر اگر وہ نہیں کرے گا تو بیوی بچوں کی آتے خراب ہوں گی لوگ مانگنے پر مجبور ہوں گے ہاں جی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت ناپسند اللہ اکبر کزا بین اللہیات اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں نشانیاں لا اللہ تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز کے بارے میں اپنے احکام نادل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت اتنی یعنی جامع ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جو تمہاری ضرورت کے ہیں جو تمہارے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آیات نادل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے احکام نادل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایات نادل کر رہا ہے سمجھا گئی یہ سب کچھ آیات کے معنی میں آ جاتا ہے فرمایا اللہ اللہ کو یہ تمہارے غور و فکر کے لیے ہے کہ اس چیز میں تمہارا فائدہ ہے اس چیز میں تمہارا نقصان ہے جب تم واقعی غور و فکر کرو گے تو اللہ کے بیان کردہ فائدے اور نقصان والے سارے مسئلے تمہیں بڑے صحیح سمجھ آئیں گے جب تم غور و فکر کرو گے تو پھر یہ سمجھ آئے گا کہ واقعی اللہ تعالی نے جو ہمارے لیے مفید بنا دیا وہ مفید ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے نقصان دہ بنا دیا وہ نقصان دہ ہے انسان کی عقل صحیح ہو اس کا غور و فکر کرنا دین کے مطابق ہو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو تو وہ بات اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے یہ لوگوں کو باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی اس وجہ سے کہ ان کی سوچ سمجھ پر ان کو ان کے غور و فکر پر اللہ کے دین کی چھاپ نہیں ہوتی سمجھ اس وجہ سے ان کو باتیں سمجھ نہیں آتی کمیونسٹوں کو سمجھ نہیں آتی دنیا داروں کو سمجھ نہیں آتی سمجھ آ وہ سود کے بغیر معاشرہ کیسے چل سکتا ہے سود کے بغیر ملک کیسے چل سکتا ہے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی ہاں جی وہ کہتے ہیں ہم اس پر کیا غور و فکر کریں ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی جب انسان کی عقل اس کے فہم اس کے فکر پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا تسلط نہ ہو غلبہ نہ ہو تو کبھی باتیں سمجھ نہیں آ سکتی پھر دنیا دنیا میں اور آخرت میں دنیا میں تمہارے لیے کون کون سی چیز فائدے چیزیں فائدے کا باعث ہیں کون کون سی چیزیں نقصان کا باعث ہیں اسی طرح آخرت کے بارے میں کون چیزیں ف... کون سی چیزیں فائدے والی ہیں کون سی چیزیں نقصان والی ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات احکام میں غور و فکر کرو گے تو دنیا اور آخرت کے فائدہ اور نقصان کی چیزیں تمہیں اسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی ویس عَنِ کا قُلْ یتام کُل اصلاح لهم خير وَإِن خیر فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فیخوان مِنَ و وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ولو إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ انہ وَيَسْأَلُونَكَ ویس کا اور سوال کرتے ہیں آپ سے انل یتام یتیموں کے بارے میں کل کہہ دیجیے اسلّہ اللّہ اصلاح ان کے لیے خیر بہتر ہے وہ انتخال ہوں اور اگر تم ملا ان کو فخوان و وہ تمہارے بھائی ہیں و اور اللہ تعالیٰ یا لم جانتا ہے فساد کرنے والے کو من المسل اصلاح کرنے والے سے دونوں کو جانتا ہے بلوشا اللہ اور اگر اللہ چاہتا لعن تو مشقت میں ڈال دیتا تمہیں ان اللہ بے شک اللہ عزیزن غالب ہے حکیم حکمت والا ہے جی یتیموں کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے جو اموال ہیں یتیم جانتے ہیں نا یتیم کس کو کہتے ہیں یعنی بلوغت سے پہلے بچ وہ بچہ کہ جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں لیکن بلوغت کے بعد بندہ یتیم نہیں رہتا وہ اپنے نان و نفقہ کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے لیکن اس کی زندگی کا وہ حصہ کہ جو انسان جس میں کما نہیں سکتا جس میں انسان یعنی اپنا نان و نفقہ خود حاصل نہیں کر سکتا اس عمر کے اندر کسی کا باپ اگر نہ رہے اور اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار نہ ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ یتیم ہے یتیموں کے باقاعدہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں اب ایسا یہ یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے عیسائی کے اندر وہ یہ کہ دنیا میں لوگ فوت ہوتے تو پھر معاشرے میں فوت ہوتے تو پھر ان کے بچے جو بچ جاتے یتیم ان کے حصے میں جو مال آتا یتیموں کے ان اس مال کی ذمہ داری لوگ اٹھا لیتے کہ اس مال کی حفاظت ہم کریں گے تو اس کی حفاظت کے حوالے سے اس قائد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے مقرر فرمائے کہ یتیموں کا جو مال ہے اس کا کیا کرنا ہے اللہ اکبر تو جب قرآن مجید میں یہ آیت نادل ہوئی نا کہ ان الديں نہ يہ قلونہ اموال اليتاما ظلم انما یاکلون فی بطونہم فى کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزكى آگ بھرتے ہیں ہاں جى جی اسی طرح بعض اسى اور آيتيں نادل ہوئیں تو جن لوگوں کے پاس اموال تھے یا ان کی چیزیں تھیں تو انہوں نے بالکل الگ کر دی کہ یتیم کا کھانا بھی الگ ان کے ساتھ وہ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے ان کا کھانا الگ کر دیتے تھے ان کی چیزیں الگ کر دیتے تھے اب وہ چیزیں اکثر ضائع ہو جاتی تھیں ہاں جی بعض چیزیں ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل کر کے اس کے اندر گنجائش پیدا کر دی اب سمجھیے فرمایا قل اصلاح خیر اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یتیموں کے جو معاملات ہیں ان کے اندر تم اصلاح کرو ان کے ان کے ساتھ خیر خواہ رکھ کر جو ان کی اصلاح کی چیز ہے ان کے فائدے کی چیز ہے وہ ہمیشہ اختیار کرو دیکھو نا کھانا پکا ہے یہ بھائی یتیم کا حصہ ہے اس کو الگ کر دو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بچارہ کھا لے گا یا نہیں کھا سکا لیٹ ہو گیا اس کا کھانا ضائع ہو گیا اب یہ کوئی اصلاح تو نہیں ہے یہ تو چیز ضائع کرنے والی بات ہے سمجھا گئے اسی طرح یتیموں کے بارے میں کچھ نہ کہنا اپنے بچے کو ڈانٹتے رہنا اپنے بچے کی اصلاح کی کوشش کرنا اس کی تربیت کی کوشش کرنا اس کی تعلیم کی کوشش کرنا لیکن یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے کہ اس کو برا لگے گا کہ میرا باپ نہیں ہے اس لیے مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے یہ چیز ذہن کے اندر رکھ کر اب بچے کو نہ تعلیم دی نہ تربیت دی ظاہر ہے کہ جب کسی کو صرف یہ خیال کیا جائے کہ یہ ڈانٹنے سے پریشان ہوگا کہ میں یتیم ہوں میرا باپ نہیں ہے اس کا لحاظ رکھ کے آپ اس کی تربیت ہی کوئی نہ کریں اس کو نہ سمجھائیں اور اس کی عادتیں خراب ہوتی چلی جائیں نہ اس کو تعلیم ملے وقت اس کا ضائع ہو جائے جوان ہو تو بالکل بیکار آدمی تو یہ تو کوئی اصلاح والی بات نہیں ہے نا اگر آپ نے یتیموں کی اصلاح کا ذمہ اٹھایا ہے تو اصلاح اللہم خیر ان کی اصلاح تمہیں کرتے ہی رہنا چاہیے ان کی خیر خوا... اگر اپنے بچے کو یعنی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے تو یتیم ہے اس کو بھی سختی کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے اور آپ اپنے بچے کی طرح یتیم بچے کو بھی تربیت دیتے ہیں اس کو تعلیم دلواتے ہیں اگر وہ نہیں پڑتا تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں غلط چیزوں پر شرارتوں کے اوپر آپ اس کو سختی کرتے ہیں اور نیت اصلاح کی ہے تو یہ ضروری ہے یتیموں کے یہ غلط ہے کہ بھئی آپ ان کو کہیں ہی کچھ نہ جی اور وہ اسی طرح معاشرے کے بیکار فرد بن جائے یہ درست نہیں ہے کل اصلاح الحمیر کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا اور ان کے معاملے کو درست کرنا یہی بہت بہتر ہے تمہارے لیے تو نیت اچھی رکھ کے اصلاح والی نیت رکھ کے تم ان کے فائدے والی بات ہمیشہ کرو دیکھو نا جب بچے کو بندہ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے تو کیا اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی بلکہ محبت کا ہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کی اصلاح کرے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے اس کو شرارتوں سے بچائے اس کو برائی سے بچائے ہاں جی جس طرح اپنے بچے کو بچاتا ہے اسی طرح یتیم بچے کو بھی بچانا چاہیے یہ یہ اصلاح کی نیت دل کے اندر رکھ کر اصلاح کے ساتھ اصلاح کر کے اس کے معاملے کو درست کرتے رہنا چاہیے و انتخا تو ہم اور اگر تم ملا لو ان کو ف اخوانوں پس تمہارے بھائی ہیں کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کا سب کچھ الگ کر دو ان کا مال الگ ہے ان کی ہر چیز الگ ہے لیکن اگر ان کے ساتھ خیر خائی ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہو تو اس یتیم کا سرمایہ بھی کاروبار میں لگا کے سمجھ آ جب جتنا حصہ اس کا بنتا ہے جی اس کو اگر دیتے رہو اس کے لیے جمع کرتے رہو تو کتنی بڑی خیرخائی ہے اس کے ساتھ ہاں جی اس کا کھانا پینا اپنے ساتھ اکٹھا رکھو اس کے تمام معاملات اپنے ساتھ اکٹھے رکھو ان کا ان کا پہننا اپنے ساتھ اکٹھا رکھو جو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آتے ہو وہ یتیم بچوں کے لیے بھی کپڑے لے کے آؤ جو الگ نہ رکھو ان کے برتن الگ نہ کرو ان کا رہنا سہنا الگ نہ کرو ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کرو وہی پہناؤ وہی کھلاؤ اور اس طرح ان کو محسوس ہی نہ ہو کہ میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں جی بہنتخال تو ہوں اور اگر تم ملا لو ان کو یعنی ان کا مال اکٹھا کر لو اپنے مال کے ساتھ ان کا ان کی ہر چیز ان کے برتن ان کا رہنا سہنا ان کا کھانا پینا پہننا رہنا ہر چیز میں وہی اسٹیٹس دے کے اپنے ساتھ ان کو چلا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے لیکن اس میں اصل پھر آگے فرمایا ولّہ یا لم المف سے من الموسلے ایک آدمی یتیم کا مال ملاتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی میرا اگر ایک کروڑ روپیہ میرا سرمایہ کاری میں لگتا ہے تو اتنا فائدہ ملے گا اگر میں یتیم کا پچاس لاکھ بھی اس کے ساتھ شامل کر لوں ڈیڑھ کروڑ بنے گا تو میرا سرمایہ کہاں پہنچ جائے گا اس کا فائدہ ہوگا تو فائدہ وہ اپنے لیے زیادہ سوچے یتیم کے لیے نہ سوچے یہ ہے فساد کرنے والا یہ ہے جس کی نیت میں بگاڑ ہے اس کے مال سے غلط فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتا ہے تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ خیر خواہ ہونی چاہیے اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے یعنی نقصان کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے کون دل میں خیر خواہ رکھتا ہے یتیم کی تو اور کون اس سے غلط فائدہ اس کے مال سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یہ بات نیتوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے واللہ یاب المسدا من المسلح اللہ اکبر بلوشا اللہ تم اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا تم یتیم کے مال کے قریب تک نہ جا سکتے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی ہے موقع دے دیا ہے کہ تم غریب یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے سرمایہ کاری میں اس کو پیش کر سکتے ہو اچھا کاروبار کر سکتے ہو یعنی اس مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اجتماعی طور پر اس کا بھی فائدہ ہو تمہارا بھی فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں تمہیں پیش کرتا ہے جس میں سہولت کے ساتھ تم اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی معاملہ کر سکو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے سمجھ آ گئی ہے اگر غلطیاں کرو گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکموں میں بڑی حکمتیں ہیں اگر اللہ نے آج تمہیں اجازت دے دی ہے تو اس اجازت سے تم خالص نیت کے ساتھ اصلاح کے جذبے سے اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا سرحان اللہ